جی اور صاحب آگے یہ بتائیں کہ وطر کی نماز نماز عشا کا حصہ ہے یا یہ الگ سے نماز ہے جو واجب ہے اور اس کی نیت کس طرح کی جائے گی نہیں نہیں سوال پورا وطر کی نماز نماز عشاہ کا حصہ ہے نماز عشاہ کا, کا حصہ ہے دیکھیے یا, یا یہ الگ سے نماز بےآ نہیں نماز عشا کا حصہ نہیں ہے اصل میں تو اس کا طریقہ یہ ہے جو صوفیہ اور بزرگ دین کا رہا کہ وہ عشا میں فرائض ادا کرنے کے بعد میں وطر کو موخر کر دیتے تھے اور وطر کو کب پڑھتے جب رات کے آخری حصے میں اٹھتے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے یہ اچھا دونوں میں مشائق میں بحث ہے پہلے پڑھنے اور بعد میں پڑھنے بعض مشائق جو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے تحجد میں نہیں پڑھیں ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ خدانہ خاصہ تحجد میں اگر آنکھ لگ گئی تو نفل تو گئے ویتر بھی گئی اس لیے پہلے پڑھ لیا جائے اور دوسرے بزرگوں کا موقف یہ ہے کہ وطر نہیں پڑھیں گے تو فکر رہے گی رات میں اٹھنے کی تاکہ پڑھ کر اور اس کے بعد میں پڑھی جائے. تو یہ سہری بن کرنے کا جس وقت کہتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی وطر پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ بالکل صحیح ٹائم پہ ہو جائے لیکن ہم جس ماحول میں ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا حال تو یہ کبھی کبھی تو ایک آدھ روزہ تو ایسا ہوتا ہی ہوگا جس میں آنکھ نہیں کھلی وہ بغیر سہری کے آپ نے رکھا ٹھیک اس لیے عشاء کے ساتھ ہی ویتر پڑھ لی جائے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو کہ ویتر چلی جائے